بنجا بانجا بتیجا بن گیا چرچا بن گیا تو تب بھی کریں گے تب نقصان تو اس کا ہو گیا نا ایک کا مال خرچ ہو رہا ہے اور دوسرے سے کچھ بھی مطالبہ مال خرچ کرنے کا نہیں ہے تو اس لحاظ سے عورتوں کو اللہ نے میراث میں زیادہ ہی سے دیا ہے فرمایا رجال مردوں کے لیے نصب الحصہ ہے مما اس میں سے ترکل والدہ جو چھوڑ جائے ماں باپ بالقربونہ اور قرابت والے رشتہ دار لنسار اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے ترکلوا لانے والا جو چھوڑ جائے ماں باپ اور رشتہ دار قربت والے مما اس میں سے قل منہ جو کم ہو اس میں سے اوقا تھورا یا زیادہ نصیب مفروضہ حصہ مقرر ہے یہ مقرر حصے اللہ نے بنا دیا ہے اور سب میں سے ایک کو حصہ ملے گا دا حضر جب حاضر ہو جائے وکول اور, اور, اور کہلم معروف مانا جب مرنے والا مر گیا کھیچی میراث رشتے دار آ تقسیم کے لیے اور مساکین کو اطلاع مل گئی وہ بھی آ گئے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مساکین رشتے داروں میں سے ہو اور عام مسکینوں کو اطلاع ملنے کے بعد اب کسی کے مال کا بٹورا ہوتا ہے تقسیم ہوتا ہے تو وہ آ گئی تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ رشتے دار جن کے حصے مقرر نہیں ہیں شریعت نے ان کو اس نہیں دیا ہے لیکن رشتے میں ہیں دور کے اور ان سے پہلے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کو ایسا نہیں ملتا ہے تو یہ بھی آ گئی ہیں اور مال کم ہے تو اگر خوشی رضامندی کے ساتھ رشتہ داروں کی اجازت کے ساتھ ان کو تھوڑا بہت دیا جائے فرمایا فرض کو میں نے کو اس میں سے کچھ دے دو ان کو کہنے کے لیے کچھ دے دو بطور ہادیہ تحفہ کیونکہ اس سے مقرر نہیں ہوں گے اور فرمایا اگر نہیں دے سکتے کچھ بھی نہیں دے سکتے تھوڑا بھی نہیں دے سکتے ان کو اچھی بات درگزر کی کچھ بات معقول بات بتا دو تاکہ وہ بالکل پریشان ہو کر نہ جائے اگر کچھ دے دیے تھوڑا بہت ساتھ میں اچھی بات بھی بتا دی کہ مال میں اتنی تعداد نہیں ہے لہٰذا یہ تھوڑا بہت دے دیا ہے اس پر تم صبر استخامات کر لو ولی اللہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ لو تربو اگر وہ چھوڑ جائے میرے خلطین اپنے پیچھے اولاد چھوٹے بچے خواب والے ہم ڈرتے ہیں ان پر چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالی سے کہیں سیدھی بات ایک شخص وہ فوت ہوتا ہے وہ اسیت کرتا ہے اب پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں ایسا وسیعت کر کے نہ جائے کہ اولاد کے لیے کتنا بنا لیں یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے والا مرتا ہے اور اپنی اولاد کو کوئی ایسا وسیع چھوڑ کر جائے کسی سے دشمنی بنا کر جائے بھائی فلاں کے اوپر میرے اتنا اتنا قرضہ ہے ان سے جب تم بڑے ہو جاؤ وصور کرو مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے دوسری بات یہ کہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر بہت ترکو من خل پہ چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے اولاد یعنی وہ لوگ جن کو یتیم بچے مل چکے ہیں کفالت میں یہ بات وہ اپنے اوپر لے آئے کہ اگر یہ جو مرنے والا مر گیا ہے تو اس کے چھوٹے بچے میرے پاس رہ گئے ہیں جس کے میں آج قبیل بنا ہوا ہوں وہ یتیم بنے گئے اگر اس کی جگہ میں مر جاتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے یتیم تو میں اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتا تو جو میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں اللہ فرماتے ہیں وہی تم دوسروں کے بچے بچوں کے بارے میں سوچو اگر تم مرتے اور مرنے کے وقت لو ترک منخلب ہم ضروریتم سے آپ انخواب والے گیم اولاد پر اگر خود ایسے بچے چھوڑ کر جاتے تو ان کو کتنا خوف ہوتا اپنے بچوں پر کہ میرے بچوں کے مال کوئی ضائع نہ کر دے اور یہ میرے بچے اگر یہ دم رہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو پہ چچا بھائی بھتیجا اس کے مال میں سکھا نہ جائے فرمائے جس طرح تمہیں اپنے بچوں پر خوف ہے وہی خوف تم اپنے بچوں پر دوسروں کے بچوں پر بھی کر لو کہ ان کی اچھی طریقے سے کفالت کرو اور تیسرے یہ کہ وہ وصیت میں ایسے چھوڑ کے بات نہ جائے جو پیچھے والوں کے لیے فتنہ بن جائے اس سے بچ جائے ہوتا ہے نا بعض انسان وہ ہوتا ہے کوئی وصیت کر جاتے ہیں اب وسیعت پر وہ شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا وہ کہتے نا کہ کوئی فوت ہو رہا تھا تو اس نے کسی دوست کو پیسے دیے کہا کہ یہ جب میرا چھوٹا بچہ ہے یہ بڑا ہو جائے تو جتنا تیرے مرضی ہے جتنا تجھے پسند ہے وہ اس کو دے دو اور باقی تم لے لینا وہ ایک عام بات ہے کہتے وہ بچے جب بڑا ہو گیا وہ دوست نے اس کو کہا کہ تیرے والد نے مجھے پیسے دیے تھے کتنے پیسے ہیں جس کی مثال آپ یوں لگے کہ تین لاکھ روپیہ ہے تو اس نے مجھے کہا تھا جتنا تمہیں پسند ہے میرے بیٹے کو دے دینا باقی تم خود لے رہے بیٹا اس کا آخر تھا سمجھدار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چچا دے دو کتنے پیسے دے رہے اس نے کہا یہ پچاس ہزار آپ لے لو یہ ڈائی لاکھ روپے میں لے کیونکہ آپ نے آپ کے والد نے جو مجھے اختیار دی ہے نا اس نے کہا میرے والد نے جیسے بولے آپ ویسے کریں گے کہ نہیں کریں گے کہاں کریں گے کہا میرے والد نے کیا کہا کہا جتنا تجھے پسند ہے میرے بیٹے کو دے دو تو میرے باپ نے تو بات سیدھی کی ہے نا جتنا تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دو ڈھائی تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دو پچاس والے لاکھ تو ایک تو ایسے وسیع ہے کہ ایسے وصیت کر جاتے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں تو کہنے کا مطلب یہاں یہ کہ وصیت والے کو بھی چاہیے اچھا دوسری بات اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والا مر رہا ہے تو اس کے قریب جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اچھا وصیت کرے اللہ کے توحید کا اس کو وصیت کرے کہ لا پڑھو لیکن اس کو کہہ نہیں سکتے کہ تم پڑھو صرف شریعت میں ہے لکن محتا تم لا ل مرنے والوں کے سامنے تلقین کرو آپ اس کو یہ نہیں کہو کہ پڑھو وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں پھر میں تو کافر بنا دیا اس کو بس صرف اس کے قریب تلقین کرو تو اچھے باتیں اس کے کرنا پھل یہ تپ اللہ ہو چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی بات کریں اللہ کے خوف سے سیدھے بات یہ اہم موضوع ہے ان الدینہ بے شک مولو یا کلونا جو کہتے ہیں مولت مالیہ دمو کا ظلم ظلم کے ساتھ ظلم کا قید کیوں لگایا اس لیے کہ پہلے اللہ نے بتایا نا یہ کا کمال تم کہاں سکتے ہو پہلے ہم نے پڑھ لیا نا کہ جو غریب ہیں تو اپنے غربت کے اعتبار سے جو مالدار ہے تو مالداری کے اعتبار سے وہ مالدار اپنے آپ کو بچائے اور غریب اس کی کفالت کرنے والا وہ اس کے مال میں سے کھائے بالمعروف دستور کے موافق یعنی اندازے کے ساتھ زیادہ نہیں تو یہاں قید اس لیے لگایا کہ ظلم کے ساتھ کانا مانا ہے ویسے تو کھانے کی اجازت شرط نے دے دیا لیکن وہ ایک خاص اجازت ہے تن نمایاں کلونا وہ ڈالتے ہیں بدون پھر بدونے پیٹوں میں آگ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں وہ سی صلی اللہ جلیں گے جانم میں وہ دیکھتے ہوئے آگ میں جا پہنچیں گے سخت واحد ہے اور چونکہ اس صورت میں معاشرے کے مظلومین کا ذکر ہے اور شرعی نظام اور سیاسی نظام کے سنبھالنے کا ذکر ہے اور اچھے عادات اور اخلاق اس کے بیان کرنے کا ذکر ہے تو اس میں مظلوم طبقے کے مسائل کا ذکر ہے یو کم اللہ ہو حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ منہ وسیعت بمانے حکم فی اولادکم تمہارے اولادوں کے بارے میں مرد لیے دو حصوں عورتوں کے پین کنہ نشان پس اگر وہ عورتیں دینے زیادہ دو سے پلا سا تو وہ دو تہائی مال میں شریک ہے ماترا جو اس نے چھوڑا وہ انکانت اگر ہے واحد ایک تو اس کے لیے دمال ہے اور ان دونوں کے ماں باپ کے لیے ان کے ماں باپا ان میں سے ہر ایک کے لیے سو دو سو چٹائی سا ہے مرنے والا مر گیا پیچھے ماں باپ ہے تو ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹی سے میں ملے گا ممنا اس میں سے ترک جو چھوڑ گئے انکان لہو ولاد اگر ہے اس مرنے والے کے اولاد ہو فعلم یق اللہ فصر نہیں ہے اس کے مرنے والے کے لیے بلد اللہ اور وارث ہے اس کے ابواہ ماں باپ فل ام سلستما کے لیے تصر ہے اب اس میں تقسیم کا طریقہ بتایا وراثت کا قانون ذکر کیا تو جیسے کہ معروف ہے جو کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے بہت علم کے اعتبار سے ہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا جو علم دنیا سے اٹھے گا وہ علم مراض ہے علم مراض اٹھ جائے گا یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ لوگوں میں مال تقسیم کرے نبیر اسلام کی اس حدیث سے تو مسئلہ واضح ہوتا ہے کیونکہ علم اٹھے گا لیکن ایک اور مسئلہ اس کی طرف آپ توجہ دیں کہ علم کسی بھی چیز کا ہو وہ ختم کب ہوتا ہے اس کی سبب کیا ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے جب اس پر عمل نہ ہو مسل ایک چیز ہے ایک مذہب ایک علاقے میں نماز نہیں ہو رہی ہے. وہاں کے لوگ نمازی نہیں ہیں اب وہاں آپ جائیں گے نا تو ایک نماز کے مسائل لوگوں کو معلوم ہے کیوں اس لیے کہ لوگ نمازی نہیں ہیں نا جب وہ نمازی بنیں گے تو پھر وہ روخوں کا پوچھیں گے روکوں میں کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے شبد میں کیا ہے کتنے رکھا ہیں تاجر کتنا ہے خیام الہ اور یہ جناب والا یہ نقلی یہ باتیں ہوگی نا یہ علم میراث اٹھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے ابھی بھی کتنے ایسے مسائل لوگوں کے لیے ہیں دیہاتوں میں اور مختلف قوموں میں کہ میراث میراث نہیں دیں گے تو میرا کے بارے میں سوال کون کرے گا جب سوال کوئی نہیں کرے گا تو عالم سے وہ علم خود بخود اٹھ جائے گا اس کے لیے اس نے محنت نہیں کرنی لیکن ایک علاقے میں علم کے بارے میں نراش کے بارے میں سوالات آتے ہیں تو جس عالم کے اس موضوع پر کوئی کمی ہے وہ کمی کیسے پوری ہو جائے گی سوال آئے گا اس کو جواب جب نہیں ملے گا مطالعہ کرے گا مطالعہ کرے گا خود معلوم نہیں ہے بڑے استاذ سے رابطہ کرے گا بڑے علما سے رابطہ کرے گا وہ مسئلہ حل کرنا ہے خود بخود اس میں علم آ جائے گا کا تو یہ بنیاد ہے تو نے اس کی فضائل بھی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے اس آیات میں اللہ نے ان کے حقوق کو ذکر کیا نبی علیہ السلام تو نے فرمایا کہ علم مراض جو ہے یہ علم کا گویا کس رہاسہ ہے سارے علم کو جمع کرو تو علم کا کس رہاسہ ہے اور ایک روایت میں نصب جس نے یہ علم یاد کیا گویا آدھا علم اس کو یاد ہو گیا اور اس میں کافی مشکلات ہیں اس کو سیکھنا اور اس کی مسائل ان دو آیتوں میں اور اس صورت کے آخری آیات میں اور پھر نبی صلاحت السلام کے احادیث کو اس کے ساتھ میں لا تو ان میں میراج کی مکمل علوم موجود ہے میراج کی جو تقسیم ہے نا اس کے ایک اعتبار سے یعنی سبب کے اعتبار سے رشتے ہوتے ہیں وراثت کے اعتبار سے کیا ترتیب ہوتا ہے نمبر ایک نسبت ولادت نسبت ولادت ولادت کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ میراث کا حقدار بن رہا ہے نمبر دو سبب زوجیت یعنی شادی کی وجہ سے خاون ہے یا بیوی ہے اب یہاں میراث لینے دینے کا مسئلہ شروع ہو جائے گا یا تو ولادت کا سبب ہے یا زوجیت کا سبب ہے یا نسبت اخوت ہے بھائی چارگی یا بس میں بھائی ہونا بین ہونا یہ تین اسباب ہیں ان تین اسباب کے بعد جو میراث کی تقسیم ہے نا اس میں تین حصے ہیں یا تو زویل فروز ہوں گے جن کے سے قرآن میں مقرر کی حدیث نے مقرر ہے زویل فروش جن کے سے مقرر ہے ان کو زویل فروش کہتے ہیں اور یا پھر وہ اسبا ہوں گے اسبا اسبا مانا وہ کہ اگر زویل فروج نہیں ہے تو سارا مال پھر بولے جاتے ضویل فروز سے مال جو رہ جائے وہ اسبہ کو ملتا ہے آصبہ ہوں گے یا پھر تیسرے نمبر پر زویل ارحام ہوں گے جو رشتہ داری کے ان کے رشتے قائم ہو چکے ہاں اب زویل فروز میں دس مرد ہیں دس دس مرد ہیں اور سات عورتیں ہیں یہ سترہ بنتے ہیں زویل فروز میں تو یہ دس مردوں میں سے یا بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا یا باپ ہوگا یا دادا ہوگا یا بھتیجا ہوگا یا چچا ہوگا یا خاوین ہوگا یا چچاداد بھائی ہوگا یا مولا ہوگا مولا اس کو کہتے ہیں جس نے کسی کو آزاد کیا ہے آزاد کروانے والا جس نے اس کی رقم دی عورتوں میں جو ہے یہ سات بیٹی ہے یا پوتی ہے والدہ ہیں بہن ہے بیوی ہے یا وہ عورت جس نے کسی کو آزاد کیا ہے یعنی مولا کی مانس یہ سترہ قسم کے لوگ یہ زویل فروج ہے ان کو اسے شدید نے مقرر کر کے دے دیا ہے ان کا اتنا حصہ ہے جہارت کے دور میں بچوں کو عورتوں کو ضعیف العمر لوگوں کو غلاموں کو اور اس قسم کے لوگوں کو اسے نہیں مل جاتے کیوں کہہ رہے تھے لڑنے کے لیے ہم جائیں علاقے پر حملہ ہو جائے تو مقابلہ ہم کریں اور جب مال کی تقسیم کی باری آ جائے تو بچے کو بھی دے دو بڑوں کو بھی دے دو بوڑھوں کو بھی دے دو عورتوں کو, کو بھی دے دو نہیں مال ان کو نہیں ملے گا تو شریعت نے کہا کہ یہ اصول غلط ہے بلکہ ان سب کے لیے حصے مقرر ہیں اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقسیم جو بیان کی ہے یہاں پر اس کا طریقہ بتایا ہے ایک تو یہ صورت کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا حصہ جس سے پہلے ہم نے بتایا کہ مردوں پر اللہ نے اخراجات لکھ دیا ہے اخراجات وہ کریں گے عورتوں پر کوئی اخراجات نہیں ہے وہ جو کچھ لیتی ہیں اپنی مرضی سے وہ صدقہ کرتی ہیں یا جیسے وہ خرچ کرتی ہیں شریعت کے مطابق اس کو اللہ نے اختیار تو فرمایا اگر دو سے زیادہ عورتیں ہیں بٹن کن نسان پس نہ نشان بوکس نہ تین فل نا سلوسا تو ان کے لیے دو اس مال ہے کیا مطلب مانا پہلے اس تقسیم جو ہوگا مرنے والا مر گیا پیچھے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اب اس کو تین سو میں تقسیم کرو مانا تین لاکھ روپیہ ہے دو لاکھ بھائی لے لے گا ایک لاکھ بہن کو مل جائے گا اگر مرنے والا مر گیا اور پیچھے بیٹیاں رہ گئی ہیں یا بہنیں رہ گئی ہیں تو دو سے زیادہ عورتیں ہیں نا فوکس نہ دیں تو ان کے لیے کیا قانون ہے فرمایا فلا منا سرسامہ ترک ان کے لیے دو تہائی مال مانا مال کو جمع کرو تین حصوں میں تقسیم کرو دو اسے ان کو دیا جائے جو باقی رہ جائے وہ باقی لوگوں کا ہے چاہے وہ زبی الخام وغیرہ جو بھی ہے وہی امکانات معاہد اگر ایک ہے ایک ہی خاتون ہے یعنی بیٹی ہے یا بہن تو اس کے لیے کیا ہوگا فلاں نصف ہو تو ان کے لیے ادا مال ہے ادا مال اس اب یہ تو اس صورت میں ہے کہ ماں باپ مر گئے ہیں اب اولاد کی طرف مسئلہ آ رہا ہے کہ اولاد میں سے کوئی مر جائے فرمایا والے اب وائی ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے لکھو لوا ہے جمن ان ہر ایک میں سے مانا باپ ہو یا والدہ ان کے لیے چھٹا حصہ ہے ان کے مال میں چھٹاسہ ان کو ملے گا میں اس میں سے ترکا جو مرنے والا چھوڑ گیا ہے بیٹی مر گئی ہے یا بیٹا ان کان لہل اگر ہیں ان کی اولاد مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ کا چٹر حصہ ہے اس چٹے حصے میں باپ بھی شریک ہے ماں بھی لہو ولاد اگر نہیں ان کی اولاد مرنے والا یا مرنے والی مر گئی اور اولاد نہیں ہے تو پیچھے کون ہے ماں باپ ہے وہ رسو اب اواہ وارس بن گئے اس کے ماں باپ اب ایک باپ ہیں ایک ماں ہے تو کیا کرنا ہے کرنے پھلے امسلس ماں کے لیے تیسرہ ہے تو مال کو تین حصوں میں تقسیم کرو تو ظاہر بات ہے آیات کی شروع میں ہم نے پڑھ لیا مرد کے لیے دو حصے عورت کے لیے تو باپ کو دو مل جائیں گے تو کتنا رہ جائے گا سلس رہ جائے گا تیسر حصہ وہ ماں کو مل جائے گا فل امکان لہو ارفت اگر ہے اس کی بائی فلے امس تو پھر ماں کو چھوٹا حصہ ملے گا بائی موجود ہے تو پھر بائی ہو یا بہن لیکن اخوت کا رشتہ موجود ہے تو ماں کو چھوٹا رشتہ ملے گا وسیع وسیعت کے جو وسیعت کر جائیں اس کے ساتھ یا قرض کے معنی یہ کہ قانون یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا پہلے اس کے لیے جنازے کا انتظام ہوتا ہے اس کے قرض کا اعلان ہوتا ہے جس کا قرض ہے بھائی لے لو اس نے اگر کوئی شرعی وسیعت کی ہے شرعی وسیعت کیا ہے مال میں سے کس رسے میں وہ وسیعت کر سکتا ہے کس رہا اور اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتا ہے جیسے بخاری کی روایت میں سات کا واقعہ رضی اللہ عنہ کا موجود ہے وہ سر سخیر اللہ کے نبی نے فرمائے جس رسے میں وصیت یہ بھی بہت ہے اور فرمائے کہ اگر تیرے رشتہ دار بیگ مانگتا پہ رہے تو اس سے بہتر ہے کہ تیرے مال کے ساتھ وہ مالدار ہو جائے لہذا تم اپنے مال کو کیونکہ انہوں نے اجازت طلب کیا تھا نا کہ میں پورا مال خرچ کرتا ہوں فرمایا نہیں ادا فرمایا نہیں کہاں دو حصے نہیں کہاں تیسرا حصہ فرمائیں چلو ٹھیک ہے وہ سروس اجازت ہے لیکن وہ سروس و یہ تیسرے حصہ بہت زیادہ ہے تو اس کی اجازت ہے اب یہ جس صورت میں وسیعت اور قرض پہلے ہیں اس کے بعد اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا پھر اللہ رب العالمین نے ہماری چاہت کو رد کیا کہ آپ لوگ ہو سکتے اپنی چاہت چاہتے ہو کہ میرے پلا بیٹے کو اتنے ملنا چاہیے باپ کو اتنا ملنا چاہیے ماں کو اتنا ملنا چاہیے یہ کو اتنا ملنا چاہیے مجھ سے زیادہ محبت کرتے پیار کرتے اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ہو کیونکہ قانون اللہ جانتا ہے فرمایا کہ و ابا حکم ابنا افرب الما تمہارے باپ باپ میں زیادہ داخل ہے تمہارے باپ اور بیٹے لا تدرونا تم نہیں جانتے ہو ائم کون ان میں سے افرب الحکم نفحا زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع اعتبار سے اللہ جانتے فریض من اللہ یہ فریج اللہ کی طرف سے ہیں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ کا نالمن حکیمہ علم والا حکمت والا اللہ تعالی بہت جانتا ہے اور اس کی تقسیم میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی کسی بھی بات پر اعتراض کرنے والا بہت بڑا مجرم ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا پہلے میں نے بتایا کہ عورتوں کو اسلام نے ایک حصہ اور مردوں کو دو حصے دیے تو یہ اعتراض کس پر آئے گا یہ عالیہ حکیمن پر آئے گا کہ اس کی تقسیم میں انہوں نے اعتراض کیا ہے جبکہ اللہ کا تقسیم حکمت پر ہے اور اللہ کا تقسیم علم پر ہے علم اور, اور حکمت کے مقابلے میں جہل آتا ہے اور جہالت کی بنیاد پر یہ نہیں ہے فرمایا تمہاری ہو اضا مال ہے ماں ترکا کم جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں اب خاون سے مخاطبہ ہے مر گئی بیوی اور خاون رہ گیا تو فرمایا تمہاری کیا ہے ہاں بیوی مر گئی ہے خاون رہ گئے ہیں تو اس کے لیے فرمایا نصف و ادا مال ہے لیکن کس صورت میں ہے علم یق اللہ اگر ان کے اولاد نہیں اولاد نہیں ہے تو بیوی کے مال میں سے ادا مال خاون لے لے گا اور باقی جو ان کے پہلے پلر نے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی ہوگا ان کو ملے گا پن کان الحال اگر ہیں ان کی اولاد پلک ہوں روب تو تمہارے لیے چھوٹا حصہ ہے خاون کو پھر بیوی کے مال میں چھوٹا حصہ ملتا ہے من ماں ترکنا وہ جو چھوڑ جا رہی ہے وسیعت ان کی دین بات پچی کی جو اس نے وصیحت کی ہے یا قرضہ اب اس کے باری آ کے خاون ہو گیا بیوی کی باری آ گئی میرا لینے کی پرمائیں ربو ان کے لیے بھی چھوٹا سا میں سے ترک تم جو تم چھوڑ جا رہے ہو ہو تمہاری اولاد خاون مر گیا ہے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چھوٹے سا مال ملے گا جبکہ اس کے مال میں سے خاون کو ادا مال ملنے والا تھا دونوں میں یہ فرق آئے انکان اگر ہے تمہاری اولاد فلاح تو پھر ان کے لیے آٹھ پیسہ ہے اولاد کی صورت میں ماں کو یعنی خاون کے مال میں خاون سے جو اولاد حاضر ہے ان کی موجودگی میں ماں کو آٹھ پیسہ ملتا ہے من ماں ترق تم وہ جو تم چھوڑ جا رہے ہوتی تو ہاں ہاں کی جو تم موسیحت کر رہے ہو یا قرضہ وہ ان کا اگر ہو کوئی آدمی ہو رسو کلا بن رہا ہو وراثت لے جا رہا ہو کلا کا ابھی مرا تم یا کوئی عورت ہو عورت لینے والی ہے نراش یا کوئی مرد یا مرد مر رہا ہے یا عورت لیکن اس کی وارث نہیں ہے کلا ہے کلالا یعنی نہ تو باپ ہے نہ بیٹا باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے پھر بندہ کلا لندہ ہے دونوں جانے پہ رشتہ نہیں ہے کلا لیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا بے جڑ بے جڑ جس کی پیچھے جڑ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں میں سے دو بنیادی چیزیں تھیں نا باپ ہے کلا مرنے والا ہے نا زندہ ہے اور تھوڑے کلا ل جس کا میراش لے جایا جا رہا ہے وہی تو لائم نہ باپ ہے نہ بیٹا جڑ اس کا نہیں ہے نا بیٹا نہیں ہے وہ جڑ بنتا ہے اوپر کی طرف پہ شاخ نہیں ہے والد یا وہ عورت مر چکی ہے وہ لو افن اہ اس کے لیے بائی یا بہن ہیں بہن اور بائی اس کی وجہ سے انسان کلال اپن سے نہیں نکلتا نا باپ کی وجہ سے نکل سکتا ہے بیٹے کی وجہ سے نکل سکتا ہے لیکن بھائی اور بہن کی وجہ سے نہیں نکل سکتا ہے فلے کلوا ہے جمن تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے کلالہ کی میراث میں زویل فروش کے لیے بھائی کی صورت میں یا بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا فائن, فائن کان ہو اخترا مینکان وہ اس سے زیادہ ہیں مانا کئی بہنیں کئی بھائی ہیں مرنے والا جو ہوا ہے اس کا بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے کتنا ہے اور اس کے لیے پھر زیادہ ہے نا فہوم شرح سے وہ شریک ہیں تیسرے حصے میں وہ اس میں شریک ہو جائیں ایک تہائی مال میں مال کو تین اسوں میں تقسیم کیا جائے گا تیسرے حصہ ان کو دیا جائے گا چھٹے سے اس کو تیسرے میں اتار دیا کیونکہ لوگ زیادہ ہیں تاکہ ان کو زیادہ حصہ مل جائے مین بعد یہ بعد وسیعت کے جو وسیعت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ دیا کردوار بشر سے انہ نقصان پہنچانے والا ہو کیا چیز وہ وسیعت اور قرضہ تو نقصان پہنچانے والا بھلے ہو وہ تو دینا ہے نا مرنے والا فوت ہو گیا اور اس کا جو رقم ہے رقم وہ دینے کے بعد سارے قرضداروں پر تقسیم ہو جائے اور وارسوں کے لیے کچھ بھی نہ بچے تو یہ اپنی جگہ ہے وہ تو دینا پڑے گا لیکن یہاں جو غیر امودوار کہاں یہ وسیعت کے حوالے سے ہیں کہ ایسا وسیعت جو سبب ذرر نہ ہو جو وارثوں کے مال میں نقصان پیدا نہ کرے مانا ان کو محروم نہ کرے اپنے حصوں سے وسیعت من اللہ یہ وسیع ہے اللہ کے طرف سے واللہ علیم حلیم اللہ رب العالمین اللہ تعالخوب جاننے والا اور بردبار ہے مانا اللہ رب العالمین کی تقسیم یہ علم کی بنیاد پر ہے اور اللہ رب العالمین کی نظام کی مخالفت کوئی بھی کرے جس طرح لوگ کر رہے ہیں تو اللہ انتہائی صابر ہے بردبار ہے وہ اور دوسری یہ کہ یہ لوگ آپس میں اگر ایک دوسرے کی حصوں میں ڈنڈی مارتے ہیں دنیا میں ان کو کیوں نہیں پکڑتا ہے یتیموں کی کفالت کرنے والے ہوں یا عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں ان کی پکڑ دکڑ کیوں نہیں ہے فرمایا حلیم وہ بردبار ہے وہ صبر کی بنیاد پر ان سب کے لیے ایک دن کا انتخاب کر چکا ہے اس دن ان کو ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملے گا دنیا میں جو کسی کا حصہ کھا لیتا ہے تو ان کا حصہ اللہ رب العالمین ان کو دلا دے گا کیونکہ مخشر کا دن ہر ایک کے لیے مقرر ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حد ہیں وہ اللہ رسول ہوں جس نے اللہ اس رسول کے اطحاد کی کیو داخل کریں گے ان کو جناترین انہار باغات میں بیٹھے ہیں اس کی نیچے نہرے خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں وزارکل فوج العظیم اور یہ بہت بڑے کامیابی ہے اللہ کے حدود کے پاسداری اس پر کامیابی کے وعدے ہیں دل کا حدود اللہ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ یہ اس حدود کو مانتے ہیں مسئلہ میراث یہ بہت اہم ہے یہ فرضی عمل ہے قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے اس صورت کا مستقل یہ ایک طاقع عنوان ہے لیکن معاشرے کے اندر اس پر عمل ناپید ہے بالکل ملتا نہیں ہے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں پھر اللہ سبحان تعالی نے اس پر عمل کرنے کے لیے خوشی کی خبر سنا دی فرمایا جو بھی اللہ کے حدود پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے باغات کیونکہ یہ اتحاد رسول پر بنا ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت وزار قلف العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اس کے برعکس اس کی مخالفت میں کیا ہے وہ میں یہاں اللہ جو بے فرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کے وہ تعلق حدود اور تجاوز کرے گا اس اللہ کے حدود سے یو دخلار داخل کرے گا ان کو آگ میں خالدیا میں شرائیں گے اس میں وہ لہو عذاب اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن قرآن کریم کا ترتیب یہی ہے ترغیب اور ترہیب بشارت اور نزارت خوشخبریاں اور آذاب ترتیب سے بتا دیا معاشیت کا نتیجہ یہ ہوگا اور اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا اور وہ جو کرے بے حیائی کا کام کم تمہارے عورتوں میں سے اربا فس اگر وہ چار عدمی گواہی دے دے کو دے ان کو موت او اللہ یا بنا دے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ سیاب کے بارے میں جیسا کہ معروف ہے مفسرین نے لکھا ہے نور کے آیات نازل ہونے سے یہ پہلے کا ہے تو ابھی رجم کا آیات اور کوڑوں کی سزا ابھی نہیں آئی تھی تو یہ پہلا حکم تھا تو اللہ رب العالمین نے بند کرنے کا حکم دیا تو یہ عورتوں کے لیے نہیں کہا مردوں کے لئے ان کو بند کرو عورتوں کے لیے کہا مرد جو ہیں یہ ویسے بھی باہر گمنے پھرنے کی ذات ہے نا تو اس کو بند کرنا مشکل ہو جائے ان کی ضروریات زیادہ ہے اور عورتیں جو ہے ان کے بار گمنے کی وجہ سے جو ہے جنا کا دروازہ کھلتا ہے اس لیے فرمایا ان کو بند کرو تاکہ یہ راستہ بند ہو جائے پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بند رکھو بند رکھنے کے بعد جب ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ان کو فیصلے کے لیے نکالو حدود ان پر جاری کرو اور یہاں پر یہ مسئلہ سمجھو کہ دیکھو مالی باتیں ہم نے صورت بقرہ میں اس طویل آیات میں پڑھ لیا تھا اس میں ہم نے شہیدین کا پڑھا تھا میں جالے کو اور یہاں اور گا آیا ہے چار گواہ چاہیے تو مالی معاملات میں دو گواہ اور نفسی معاملات میں چار گواہ اس لیے کہ نفس اللہ کو زیادہ محبوب ہے زیادہ قیمتی ہے مال کے مقابلے میں تو اس پر دو گواہ کافی ہے اس کے لیے چار گواہ ضروری ہے پھر یہ چار گواہ اس میں دیکھو عورتیں نہیں چل رہی ہیں یہ چار گواہ جو ہوں گے وہ صرف مرد ہوں گے کیونکہ یہاں جو سگڑ ہے ہر یہ مذکر کے لیے لایا ہے گنتی کے اعتبار سے مذکر کی جمع کے لیے وہ آخر میں معنس کے تا کے استعمال ہوتا ہے اور معنس کے کی جمع کے لیے اخر میں تا کے استعمال نہیں ہوتے اسے فرما اربع عتم من کو چار گواہ تم میں سے ہونے چاہیے لیکن وہ مذکر مرد ہو اور حدیث اس کے تصراحت بھی آیا پھر فین شهیدو فسجر چار کے چار گواہ دے گواہی دے دیں اس عمل پر اور پھر یہ گواہی کیسے ہوگی یہ گواہی ایسے نہیں ہے کہ وہ چار کہ ہم نے ان دونوں کو دیکھا ہے اس رستے میں آ رہے تھے جس طرح قوم کے لوگ اس پر مرتے نا بھئی ہم نے دیکھا ان کو وہاں سے آ رہے تھے یہ لڑکا یہ لڑکی اسلام نے ایسے گواہی نہیں کہا ہے بلکہ اس عمل پر دیکھنا جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک کے وجود کا حصہ دوسرے کے وجود میں داخل ہم نے دیکھا ہے مذکر کے ذکر کو معنس کے فرض میں داخلی حالات میں ہم نے دیکھا ہے جب تک یہ شہادت نہیں دیں گے تو اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا یہ تحقیق بہت ضروری ہے اسلام نے دیکھو یہ تحقیق کیا ہے اب یہاں دونوں طرف افراد تفرید ہے نا جو قبائلی لوگ یا غیرت کی بنیاد پر عورتوں کو قتل کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی مسئلہ خراب ہے کیونکہ وہ صرف دیکھنے پر یا باتیں کرنے پر یا ایک ساتھ نظر آنے پر بس ان کا کام ہو گیا دوسری طرف جو ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے مٹا دے ان کے ہاں تو یہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر وزیر نے یہ کام کیا ہے رضامندی سے کیا ہے تو اس پر ہم کوئی سزا نہیں دے سکتے اس لیے کہ انہوں نے جس کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے اسمبلی والوں کے معامات ہوتے یہ پنجاب میں اپنے پڑا ہوگا اخبارات میں کہتے وزیر سے یہ معاملہ ہو گیا ہے زنا کیا اس نے لیکن اس عورت کو انہوں نے پیسے دے دی ہے اور وہ اس پر راضی ہو گئی ہے وہ پیسوں پر راضی ہو گئی لہٰذا ہمارے پاکستان کے قانون اس کے لیے سزا نہیں کتنا بڑا جرم ہے شریعت ان کو سزا دے رہے اور یہ کہتے مال کے ذریعے سے رضامندی سے ہو تو کوئی پھر سزا نہیں ہے دونوں طرف افراد تفریح ہے شریعت کہتے چار گواہ مردوں میں سے لے آؤ فِي رکو ان کو گھروں میں پام سکو نفل بوتے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ اللہ سبیلا اللہ, سبیل اللہ نے ان کے لیے رستہ نکال دیا اور پھر کوڑوں کی سزا میتل اور سمساری کی سزا حدیث کی روح سے وہ لطا اور وہ جو مرد جو کرے یہی عمل منكم جو آئی اس بھی حیائی کو تم میں سے فعاد تو تکلیف دو ان کو اگر وہ توبہ کر لے اور اسلام کر لے فان فا ہوما تو زر گزر کر لو ان سے ان اللہ کا تواب رحیمہ تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان یہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے مانا تین قول ہے اس میں ایک تو یہ یہ شادی شدہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے یا شادی شدہ اور مردوں کے لیے فقط ہیں یا پھر صرف دو مردوں کے لیے ہیں دو مرد جو لوتر علیہ و سلام کے قوم کے عمل میں مصروف قوم کے لیے ہے تینوں قول کو ذکر کیا علماء حسایات کے تحت فرمایا اگر وہ اس عمل کے مرتکب پائے جاتے ہیں بازو ہما تو ان کو تکلیف دو معنی سزائے دو پھر اس کی سزا میں تفصیل ہے لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اگر فائل مفعول دونوں پکڑے جائیں اور شرعی شہادتیں ان پر آ جائیں تو ان کو قتل کرو قتل کرنا یہ زیادہ افضل ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ کسی نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے تو اس کے ختم کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس لیے تاکہ اس معاشرے سے اس جانور کو بے فنا کیا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی اس گناہ کا تذکرہ نہ کر لے کہ جناب یہ وہی جانور ہے تاکہ اس گناہ کا ذکر نہ آئے درمیان میں معاشرہ صاف ہو جائے تو فرما کہ ان کو سزا دو لیکن اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اس کی صورت فرمائے بہن تارا وسلام فرضو عنما پھر سزا پا لینے کے بعد دوسری صورت میں اگر ان کو کوڑوں کی سزا ہوتی ہے تو پھر توبہ کرنے کے بعد ان کو پھر برا بلا مت کا ہو سزا پا لینے کے بعد برا بلا مت کہو کا ہو ماض اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ گنا کیا مشہور واقعہ ہے صحابی رسول اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنے گنا کا اظہار کیا میں نے گناہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بار شہادت اس سے طلب کی اور اس نے گواہی دی اپنے اوپر تفصیلی واقعہ ہے صحابہ کے حوالے کیا کہ اس کو سزا دو صحابہ نے جا کر ان کو سزا دی جب کسی نے اس کو سخت جملے کہہ دیے اور لامت کے جملے کہہ دیے نبی علیہ السلام نے ڈانٹا صحابہ کہ شیطان کے نصرت اور مدد مت کرو اپنے بھائی کے خلاف اس لیے کہ اس نے تو ایسا توبہ کیا ہے لو خا ا بل دن اگر اس کو ایک بستی ایک بلد کے لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو سب کی معافی ہو جائے گی تو کیوں اس کو پھر تم لوگ ایسے جملے کہتے ہو جو شیطان کو فائدہ دیتے ہراس کرو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ طواب و رحیم ہے تو تمہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر جنازہ ادا کیا ہے نا صحابہ پر جنازہ ادا کیا ہے ذانی پر جس کو سنسار کیا گیا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ وہ جو ہے مزید برا بلا کہنے کے مسائل ان نمک تو بت یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے اللہ ان لوگوں کی مرون جو عمل کرتے گنا کے بے جہت نہ سمجھے کے ساتھ جہالت کے ساتھ تم میں تو بونا پھر وہ توبہ کر لیتے من قریب جلتی اللہ فس اللہ تعالی متوجہ ہوں گے ان پر اللہ ان پر درگزر کرے گا حکیمہ اللہ من حکیم ہے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا حکمت والا من قریب ان یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کیونکہ دنیا قریب ہے نا دنیا سب قریب ہے اور آخرت کا معاملہ پھر بدل جائے گا جیسے کہ عزیز نبی علیہ السلط نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو ماف کروں گا مالن جب تک اس معلوم نہ لگے اور شیطان نے کہا میں اس کو دھوکے میں ڈالوں گا جب تک یہ زندہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ معافی مانگے گا میں اس کو ماف کرتا رہوں گا اور اس کے گناوں کے باوجود یہ بار بار گناہ کرے گا میں معاف کروں گا ہاں جب ایسے موقع پر پہنچ جائے جس طرح فرعون کا توبہ تھا پھر اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے حتا الغرف کالا آمن تو جب غرق آنے پر آئے تو اس کا آمن تو جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آ گئے موت کے کیفیات اس پر شروع ہو جاتے پھر اب یہ توبہ قبول نہیں ہوگا اس نے اس وقت کہا تھا الزی آمنت بھی بنو اسرائیل میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں اللہ پہلے تم نافرمانی فرمانی کر رہے تھے اب تم ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہو اب نہیں چلے گا تو نہیں ہے تو لوگوں کے لیے ملون امار کرتے ہیں گنا کے حتا یہاں تک یہ جب آتی ہیں الموت و ان میں سے کسی حد کو موت تو وہ کہتا ہے توبہ کرتا ہوں ولنزینہ اور نہ ان لوگوں کے لیے منہ تو نہ جو فوت ہوتے ہیں وہ ہم اور وہ حالات میں ہی رہتے ہیں کہ لوگ لهم تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے کرتے اب موت تک پہنچ جاتے ہیں اب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کا توبہ مردو ہے اور ان لوگوں کا بھی توبہ چلے گا ہی نہیں جو کفر کے حالات میں دنیا سے چلے گئے اب ان کے توبے کے تو موقع انہوں نے ضائع کر دیا کیونکہ ان کو فائدہ نہیں دے گا پلم یا کوئی ایمانا پہلے قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا صورت مومن پچاسی میں چوراسی میں کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم نے ایمان لایا فلم او بسنا کالو امنہ بل وق و کما فنہ بھی ہی جو اللہ کے ساتھ ہم شریک تیرا رہے تھے ہم ان کے انکار کرتے ہم نہیں مانیں گے ایک اللہ کی بندگی کریں گے اللہ فرماتے فلم هم هم لما رہنا سنت اللہ کا خالت یہ طریقہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے اللہ کے بندوں میں پے باری اللہ تعالیٰ یہ قانون بنایا ہے کہ پھر توبے کا فائدہ نہیں ہوتے جب عذاب آ جائے موت کیا جانے کے بعد یا تمہارے لیے انتر سنسا کہ وارث بن جاؤ تم عورتوں کا کر ہن جبر کے ساتھ زبردستی یہ جہالت کا ایک رسم ان کا طریقہ مرنے والا مر گیا کوئی بابی ہے یا اور جو وراثت میں داخل ہے خاون اس کا مر چکا ہے خاون کا مال وارث لے گا نا تو اب وارث آیا دو تین دن کے بعد اور دوپٹا ہاتھ میں ہے اس عورت کے سر پہ ڈال دیا اب یہ میرے ہو گئی چاہے میں نکاح میں لے لوں اور چاہے میرے مرضی پر جہاں یہ نکاح کرے اور چاہے میں اس کو بٹھا دوں کہ نکاح کرنا ہی نہیں اس چہالت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیاحت میں تھوڑا بھی یہ غلط ہے اور میں حالات نہیں ہے تمہا لے کہ تم وارث بن جاؤ عورت کا جبری طور پر اس کے تم وارث نہیں اس کے ذات کی تم وارث نہیں ہو ایک تو وراثت یہ ہے کہ تمہاری اپنی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مال میں نے تمہیں دے دی ہے چلو لیکن یہ ہے کہ کسی کا بھی موت واقعہ ہو جائے اور اس کے وراثت میں مال رہ جائے تو یہ بیوی مال نہیں ہے کہ تم اس کو مال سمجھ کے اب اس کے اوپر دوپٹہ ڈال کر کے اپنی ملکیت کا اعلان کرو نہیں فرمایا والا تھا مننا اور مت روکو تم ان کو لے تذہ وتے تمنا بعض اس چیزوں کو تاکہ تم لے لو بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں یہ اور ایک رسم کا رکھ عورتوں کو روک رکھنا تاکہ ان سے بعض وہ حصہ لے لے جو تم نے ان کو دے رکھا ہے مانا مہر شخص سے وہ اپنے بیوی کو جبری طور پر روک رہا ہے اور اس کی کوشش کیا ہے بٹن تو وہ بند کر دیا کھولا شاتے بٹن شاہ تو اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جو تم نے ان کے لیے مہر دے رکھی ہے وہ تم ان سے لے لو اور اس کے بعد ان کو تم فارغ کر دو ہاں ایک صورت ہے اللہ یا دفاع شتیم مگر یہ کہ وہ مرتکب ہو جاتی ہیں بے حیائی کا عمل کا بے حیائی کا عمل کر لیتی ہے مبینہ کلی کام کلی کام طور پر عام طور پر اس سے بے حیائی ثابت ہو جائے گنا کا وہ ارتکاب کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بات بدل جائے گی مرا اب تو تم ان کو مہر لے کر طلاق دے سکتے ہو کیونکہ اس سے بے حیائی ثابت ہو گئی اس کی دوسری صورت جو پہلے ٹکڑے میں ہم نے پڑھ لیا میں سے جائز نہیں وہاں سے روہن بالمعروف گزران کرو ان کے ساتھ اچائی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو فہم کرے تم نا بس اگر تمہیں ناپسند ہو یعنی ان کے بعد اعمال اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہسا بس قریب ہے انتک رہ تم نا پسند کرو کسی چیز کو وہ جہان اللہ خیرن کا اور ڈالا ہو بنایا ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے خیر مانا کوئی بیوی ہے ایسے جس سے تو نے شادی کی ہے شکل سورج سے تمہیں ناپسند ہے یا کسی عمل میں تمہیں ناپسند ہے لیکن وہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کو بالکل مطلب چھوڑ دو طلاق دے دو فارغ کر دو تو تم اس اپنے ناپسندیدگی کو اتنا قوت اور طاقت نہ دو کہ اس رشتے کو توڑو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس ناپسند چیز میں تمہیں اللہ بہت خیر دے دے مانا یہ ہو سکتے اس ناپسند بیوی سے اللہ تمہیں ایسے اولاد دے دے, دے بیٹھے دے دے بیٹیاں دے, دے دے جو علماء بن جائے قاری بن جائے ایسا ہوتا ہے ایسے عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتے بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتے اس سے اللہ ایسے اولاد پیدا کر لیتے ہیں بڑے اللہ تعالیٰ ان کو کمال کی زندگی دیتے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایسا اور ایک حدیث میں جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اگر اپنی بیوی کی عادتیں ناپسند ہیں تو تم اس کے ایسی عادت پر بھی نظر ڈالو وہ عادت تمہیں پسند ہوگی ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ سو فیصد اس میں کوئی چیز ایسے نہیں ہوگی کوئی عمل کوئی حرکت ایسا تمہیں نہیں پایا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو نہیں ایسا ہوگا کوئی عمل اس کا تمہیں پسند آئے گا تو اس عمل کو مد نظر رکھو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو فرمایا کہ اللہ نے اس خیر ڈالا ہے وَإن تم اس کے اگر تم چاہو تبدیل کرنا زوج جم مکان زوجن ایک بیوی بی کے جگہ دوسری بیوی بی وہ آتے تم اہدا بننا اور تم دے چکو ہو ان میں سے کسی حک کو بہت سارا مال فلا خود آپس لو تم اس سے کچھ اتا فضو کیا تم لیں گے اس سے بہتانوں اسمم و بیام بہتان لگا کر اور گناہ سری یہ اس بات کا تذکرہ ایک شخص ہے وہ اپنے بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو مہر دی اب اگر طلاق دوں گا تو مہر تو میرا ہاتھ سے نکل جائے گا دوسرے تب اس کی چاہت یہ ہے کہ اس کو طلاق بھی دے دوں جو میں نے اس کو مہر مقرر کیا ہے وہ بھی نہ دوں اور اس مہر کے بدلے میں دوسری شادی کر لوں تاکہ پیسے بھی میرے پاس رہ گئے اس بیوی سے بھی جان چھوٹ جائے اور اپنے پسند کی نئے بیوی بھی کر لوں تو ایک لحاظ سے دو سیاحت میں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے اس بات کے اس بات کے گنجائش ہے کہ کوئی شخص جس کو بیوی پسند نہیں ہے اس کو طلاق دے کر دوسرے شادی کر سکتا ہے استبدال کی اجازت شریعت نے دے دیا لیکن دوسری ذرائع سے یہ ثابت ہوتا ہے حت الامکان کی جگہ دوسری شادی کر لو بھلے لیکن اگر یہ رکھنے کے قابل ہیں ایسا کوئی بڑا عائد نہیں ہے اس میں تو اس کے ساتھ جو گزران کرنا چاہیے اس کے فوائد ہیں تو فرمایا اگر تم ایسا عمل کرتے ہو تو تم نے ان کو جو مہر دی ہے کنتارن بہت زیادہ مال جس کو خزانے کہتے ہیں فرمایا فلاں من شیا اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا اس کا حق ہے اتا ہوں کیا لوگے تم ان سے یہ مال بہتان ہو بہتان بان کر اور سری گنا اس لیے کہ اس مال لینے کے لیے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا نا تو لازمی تم اس کے اوپر کوئی ایسا بہتان لگاؤ گے اس بہتان کی وجہ سے تم کہو گے اس نے یہ عمل کیا میں اس کو کہاں رکھ سکتا ہوں لہٰذا میں مہر بھی نہیں دوں گا اس کو رکھوں گا بھی نہیں فرمائیے ظلم ہے وہ کہ کس طرح تم لوگے اس سے یہ مہر وقت افزا بازاظ یقیناً ملاب کر چکا ہے تمہارے بازے بازوں کے ساتھ مانا یہ تم نے اس کی قربت کی ہے اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے یہ جو مہر ہے اس کے ذریعے سے ہی خاتون کا مقام خاص اللہ تعالی نے اس کی شوہر کے لیے حلال قرار دیا ہے تو جب تم نے اس کی قربت کی ہے تو وہ مہر تو تیرے اس قربت میں اس کا قیمت تم چکا چکے ہو بات ختم ہو گئی ہے فرمایا وقت افزاباذکم الا باذ یقینا مل چکے ہیں تمہارے باذ باذو کے ساتھ واخذنا منکم ميثاقا غلیظا اور لیا ان اورتو نے تم سے پختہ وعدہ کیا ہے نکاح نکاح کیا ہے اور تم نے اس کو بیوی بنا کر رکھا ہے اس پر تم نے شہادتیں بنائی ہیں مدرس قائم کیا ہے تو آپ تم کس طریقے سے یہ معاملہ کرو گے سے بچو ولانکاح نہ کرو مانا کہاں با جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے بڑوں نے منن عورتوں میں سے آبا اس میں والد اور دادا وغیرہ وہ داخل ہے اوپر سے جتنا رشتہ جائے گا باپ ہے باپ کا باپ اس کا باپ علامہ مگر جو پہلے گزر گیا ہے تن پانچ مختہ یقیناً یہ کام بے حیائی کا ہے اور بہت ناراضگی کا وسا مسیرہ وساعت وساصبہ اور بہت برا طریقہ ہے یہ جہالت کے دور کا عمل اللہ رب العالمین نے منع کیا پہلے لوگوں میں یہ عمل موجود تھا جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے برا بن آزم کی روایت ہے سنن ابود میں سنن نسائی میں نمازاں میں جامع ترمیزی میں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں کو دیکھا اللہ کی رسول کا جنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے میں نے کہا کہاں جا رہے کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں جہالت کا نکاح کیا ہے ستیلی ماں کے ساتھ باپ کے مرنے کے بعد اس نے نکاح کیا ہے تو مجھے اللہ کے رسول نے یہ جنڈا ہاتھ میں دیا ہے اور یہ اس کی علامت ہے کہ میں اللہ کے رسول کا بیجا ہوا ساتھی ہوں اور یہ تلوار ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو قتل کرو اس کے لیے حد یہ ہے جس کو قتل کرو لوگوں نے اپنے ائمہ پر الزامات لگائے ہیں جیسا کہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے اس عبارت کے ساتھ ومن تزوج امراتن لا يحل له نکاحها فوتيها لا يجب عليه الحد عند بهنیفہ یہ ہدایت کی کتاب الحدود میں ملے گا۔ کہ اگر کسی نے کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح مطلق حرام تھا معنی, معنی, معنی بیٹی بہن وغیرہ تو کہتے ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ اس نکاح پر اس کو شرعی سزا لگونے کی جائے گی ہم کہتے ہیں امام صاحب نے یہ نہیں کہا ہوگا یہ اس کے اوپر الزام ہے پھر ہدایت والے نے خود آگے لکھا ہے بولا کہ یو جدن البتہ ان کو کچھ نہ کچھ سزا دی جائے گی اسی عبادت کے آگے لکھا ہے امام ابوا شاگرد امام ابو یوسف امام شافی جو مستقل امام ان دونوں نے کہا ہے اور بھی لوگوں کا ذکر کیا کہ انکان عالم بزارے کا اگر دونوں کو پتا تھا کہ ہم دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے پھر بھی عمل کیا ہے تو ان کو سزا شرائی دی جائے گی اور ان کی سزا کیا ہے میرے ایک بھائی سے بات ہوئی تھی میں نے کہا یہ لکھا ہے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے فکا کا ہر مسئلہ صحیح ہے تو اس کو صحیح کرو کہتے اس میں یہ ہے کہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سزا کے حد ہی نہیں ہے اپنے جملوں میں اس کو اتنا لمبا کر دیا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ عربی ہے یا اردو ہے عربی میں تو یہ عبارت نہیں بنتے وہاں تو لفظ ہے کہ ومن لا يحلو حدی نہیں ہے اس کا تو معنی عربی میں یہاں بنتے اور دوسری یہ کہ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمے والوں نے آگے کیا لکھا ہے امام مرغینانی برحان الدین مرغینانی صاحب ہدایا کا قول لایا ہے کہ اولا کی بدن وہ کہتے ہیں امام صاحب نے تو اس کو بالکل پاک باس کرار دے دیا لیکن تھوڑے ڈنڈے تو لگا ان کو وہ خود ہی ثابت کر رہے کہ امام صاحب کے قول کا معنی ہے کہ اس پر حد ہے ہی نہیں تو وہ مجھے کہتے کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کہہ رہے کہ نا بتاؤ تو میں نے یہ حدیث پیش کیا کتب اربعہ سے تو کہتے اس میں حد کہاں ثابت ہو رہا ہے یہ تو قتل ہے تو میں نے کہا حد کس کو کہہ رہے حد کا تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ یہ کرنا ہے حد تو معنی یہ ہے تو اللہ نے حد بتا دیا کیوں قتل کرو اس کا سزا قتل ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے تو یہاں پر فرمائے اللہ قد سلف اور فرما یہ بہت بڑے بے حیائی کا عمل ہے بہت برے امال کا ارتکاب ہے اگر کوئی بند یہ عمل کرے گا پھر اللہ سبحان تعالی نے محرمات کا ذکر کیا ہے محرمات ابدیا اس آیات میں اللہ رب العالمین نے لایا ہے فرمایا خرمت علیکم حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر تمہارے مائیں و بنا تو تمہاری بیٹیاں وہاں اور تمہارے بہنیں و اما اور تمہاری پوپیاں و خالم اور تمہارے خالائیں اور بائیوں کے بیٹیاں مانا بتیجیاں وہ بنا اور بہنجیاں بہنوں کی بیٹیاں وہ اما اور تمہارے وہ مائے تمہارے مائیں اللہ تی وہ ارزوانا کم جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے رضائی ماں واخواتكم من الرضعات اور بہنیں تمہاری رضعات میں سے رضائی بہن اور امهات نسائكم اور مائیں تمہاری بیویوں کے امانہ ساسے ورباؤبكم اور تمہاری ستیلی بیٹیاں اللتی وجب في حضوركم تمہارے پر ورش میں ہیں من نسائكم تمہارے بیویوں سے تمہاری عورتوں سے اللتی وہ جو دخلتم بهنات جس پر تم نے دخول کیا ہے مانا قربت صحبت مباشرت فیلم لن تکونوا دخلتم بہ النافس اگر نہیں تم نے صحبت کی ہے ان سے فلا جناح علیکم ذنئہ گناہ تمہارے اوپر وحلائذ ابنائکم الذین اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کے من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں صلب سے یخرج من بین الصلب والترائب نطفے سے وانتجمعوا بين الاختين اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے بہنوں کو الا ما قد سلف مگر یہ کہ جو پہلے گزر گیا ان الله یقینا اللہ تلا كان غفور الرحیم اے بہت بخشنے والا بڑا مہربان اس میں سات قسم کے عورتوں کو جمع کیا ہے یہ تمہارے اوپر اس کی فرماتے امہات اب اس میں ماں مہات جما ماں ہے ماں کے ماں ہے پھر اس سے اوپر اس رشتے کو جہاں تک لے جا سب اس میں داخل ہے اس طرح بنات ہے بنات بیٹیاں پھر بیٹیوں کی بیٹیاں نیچے تک جہاں تک رشتہ جائے گا اس ترتیب سے اخوات ہے اخوات بہنے بہنوں سے آگے جہاں تک رشتہ جائے گا اس ترتیب سے اماد ہیں اوپیاں اور خالائے ہیں اور اس کے ساتھ بناۃ العق اس کا رشتہ بھی نیچے تک کہاں جائے گا بتیجی ہے بانجی ہے اور پھر رضاعت کے ماں ہیں ارضا لگا اور رضاعت کے بہن ہیں اور ساس کا ذکر کیا ہے ساس جس طرح حرام ہے تو ساس کے ماں بھی حرام ہے اور رضاعت کے بارے میں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے تمہارے نصب کی وجہ سے حرام ہے وہی رشتے تمہارے رضاعت کی وجہ سے بے حرام ہیں یحرمو من و ما الرضا من حرمنصب صحیح مسلم کی روایت ہے جو تمہارے حرمت کے رشتے نصب کے ہیں وہی رشتے تمہارے رضاحت سے حرام ہو جائے مانا رضاحت کا بائی ہو سکتا ہے بانجا ہو سکتا ہے بتیجا ہو سکتا ہے چاچا ہو سکتا ہے باپ ہو سکتا ہے جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شخص آئے آئشہ رضی اللہ تعالی نے اس کو روکا منع کیا گھر پر آنے سے مانا اس سے پردہ کیا نبی علیہ سلاۃ والسلام کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ وہ تو آپ کے رضائی چچا ہے تو رضائی چچا ثابت ہوتے ہیں رضائی باپ تو انہوں نے کہا کہ دودھ تو عورت پہ لاتی ہے تو رضائی باپ کیسے بنتے ہیں؟ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ وہ دودھ کس کے ذریعے سے بنتا ہے اس کے شوہر کی قربت سے تو اس میں دودھ پیدا ہوتے ورنہ جس عورت نے شادی نہیں کی ہے دودھ کہاں جائے گا لہذا اس لیے یہ رشتے پھر بن جاتے لیکن دودھ کے مسئلے میں یہ بات اچھے طریقے سے جان لو دو کہ دودھ پینے والا بچہ اس کا عمر دو سال کے اندر اندر ہو دو سال سے اوپر پر رضا ثابت نہیں ہوتی ہے ایک بات حولی نکا میں دو سال کے اندر اس کا عمر ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ بچہ دودھ پیئے کم از کم پانچ بار